تُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے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 درد نا کا ذاب ہے ذریع ہوں کہ فقالوں فقالوں ابشو یا دو نفروت اللہ وستمی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 بل ہی وال ویو دِل جن تجری مل تحتی الح اخالی دین فِيهَا ابد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 اور ہماری آیتوں کو جٹلایا ہوگا وہ دو زخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے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 جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یا ایوہا اللذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم و ان تعفو و تصفحو و تغفرو غفور رحیم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 اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گنا بخش دے گا اور اللہ بڑا قدر دان بہت بردبار ہے